اللہ ماسل اللہ سعیدین محمد والا آس رام کا علایت کی ایک ہنسی شفت لے کر میرے مصطفی میرے مصطف آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے تبکلیٹ میرے میرے مصطفی کل مختوم ایپسوڈ عرب محل وقوع اور قومی سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پر ترس عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گیری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشنماکی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع لفظ عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا اور بے آب گیا زمین عہد قدیم سے یہ لفظ جزیر نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بحر عرب ہے جو حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوظ پھیلانا سخت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ جزیرت العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و قد مختار نظر آتے ہیں حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی بیرونی طور پر جزیر نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے مشرقی گوشہ ایران وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے اسی طرح عرب سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرت العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج اور تجارت و ثقافت فنون مذاہب کے لئے ان دین کا مرکز رہ چکے ہیں عرب نے نسلی اعتبار سے قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں مثلاً سمود تم جدید امالیکہ وغیرہ نمبر دو عرب عربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یار بن بن کی نسل سے ہیں انہیں کہانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی ارب کہا جاتا ہے ارب عربا یعنی قطانی عرب کا اصل गहवारा ملک یمن تھا یہ ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی الفیرا جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور خزا اور سکاسک ہیں بے کوہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان انمار تئی مذہج اندہ لقم جزام ازد اوس قزرج اور اولاد جفنا ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور علیغذان کے نام سے مشہور ہوئے عام کہلانے قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور برری شاہراہ کی سہولیات کارد کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کولانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی عجب نہیں کہ اور میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی لیکن قبائل اپنی جگہ برقرار رہے جن کو چار قسمیں کی جا سکتی ہیں نمبر ایک, انہوں نے اپنے سردار عمران بن امر مزیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتا لگانے کے لیے آگے آگے ہر ابل دستوں کو بھیجتے رہے لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں اس کی تفصیل درجہ زیل ہے سالبہ بن عمر اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور سالبیہ اور زیقار کے درمیان اقامت اختیار کی جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور قاندان مضبوط ہو گیا تو مدینے کی طرف پوچھ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا اسی سالبہ کی نسل سے عوص اور قضرج ہیں جو سالبہ کے صاحبزادے حارسہ کے بیٹے ہیں گردش کرتے ہوئے, مرد زہران میں قیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکے میں بدباش اختیار کر لی. عمران بن امر اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی اسی لیے یہ لوگ عزد عمان کہلاتے ہیں نصر بن عزد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے میں قیام کیا یہ لوگ عزد شنو کہلاتے ہیں جفنہ بن عمر اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہی متوطن ہو گیا یہی شخص غصانی بادشاہوں کا جد عالیٰ ہے انہیں آلِ غصان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غصان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا نمبر دو لقم و جزام انہی لقمیوں میں نصر بن ربیہ تھا جو ہیرہ کے شاہنِ آلِ منظر کا جد عالیٰ ہے نمبر تین بنو تی اس قبیلے نے بنو اذ کے تر کے وطن کے بعد شمال کرو کیا اور اجاور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے طرف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیل تی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں نمبر چار کندہ یہ لوگ پہلے بہرین موجودہ الحاصلہ میں قیمہ زن ہوئے لیکن مجب وہاں سے دستکش ہو کر حضر موت گئے مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور ایک عظیم شان حکومت کی داغ بیل ڈالی مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جل ہی ناپید ہو گئے کوہلان کے علاوہ امیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزا ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف پے ہے جس نے یمن سے ترک وطن کر کے عراق میں کے اندر اختیار کی عرب مستاربہ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی خدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر قرآن تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ تاز رہا کرتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے پھر ان نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں بری ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر پھر کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا اس کی نیت بد اس کے مو پر مارتی گئی اور وہ حادثی کی نویت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت قاس اور مقرب بندی ہے اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی خاجرہ کو ان کی قدمت میں دے دیا پھر حضرت سارا نے حضرت حاضرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاضر علیہ السلام کو لے کر فلسطین اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے نو زائدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاضرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا صرف ٹیلے کی طرح ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاضرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ آدم ذات اس لیے حضرت علیہ السلام نے ایک توشیدان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے لیکن چندی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے عرصے بعد یمن سے قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکے میں ٹھہر گیا کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و بیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا صحیح بقاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل وارد ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً مک مکہ تشریف لایا کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا تاریخی ماقز میں چار بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے جو یہ ہے نمبر ایک قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قاب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں یہ قاب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور جب دونوں نے سر تسلیم کم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے قاب کو سچ کر دکھایا ہم نے پکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں یقیناً ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں میں ایک عظیم زبیح آتا فرمایا مجموع بائبل, مجموع بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے, اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا بقیہ تین سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفون مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے نمبر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے جو سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی اسی دوران حضرت حاضرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیع کی اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکٹ بدل دیں اس وسیعت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جہم کے سردار مزاز بن امر کی صاحب زادی تھی. نمبر تین اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثناء کی آپ نے وسیع کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکٹ برقرار رکھے اور فلسطین واپس ہو گئے نمبر چار اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھٹ رہے تھے دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطادشار بیٹا اپنے باپ سے مشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے اسی دفعہ دونوں نے مل کر کانے کعبہ تعمیر کیا بنیاد کھود کر دیوار اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی اللہ تعالی نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں نابت یا نبایوت کیدار ادبائل مبشام مشما دوما میشا عدد تیما یتور نفیس قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیل وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بد و باش اختیار کی ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا بعد میں یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریخوں میں دب کر رہ گئے. صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستشنا ہیں نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا انہوں نے طاقت اور حکومت قائم کر کے گردوبیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا کسی کو ان کے مقابلے کتاب نہ تھی پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصے پاری نہ بنا دیا مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غصان اور انسار یعنی اوسر قدرت قطانی عرب نہ تھے بلکہ اس علاقے میں ناوید بن اسماعیل کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلے نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں اکیسویں پشت پر پڑھتے ہیں بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلے نصب ذکر فرماتے تو ادنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے فرماتے کہ ماہرین انصاب غلط کہتے ہیں مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے ادنان سے آگے بھی نصب بیان کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس روایت کو ضعید قرار دیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان چالیس پشتے ہیں بہرحال سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کوئی اولاد نہ تھی کئی خاندان وجود میں آئے در حقیقت نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں ربیعہ اور مضر ان میں سے ربیعہ اور مضر دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئی چنانچہ سے اسد بن ربیہ عبد القیز وائل بکر تقلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مضر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مزر نمبر دو الیاز بن مزر قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حوازن بنو غطفان غطفان سے عبس زبیان اشجا اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاز بن مزر سے تمیم بن مرہ حسیل بن مدرکہ بنو اسد بن قزیمہ اور کنانا بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ بن مالک بن نظر بن کنانا کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جماح سہم، ادی مخزوم تیم زہرا اور کسے بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار اسد بن عبد اور عبد مناف یہ تینوں حسین کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار ذیلی قبائل وجود میں آئے یعنی عبد شمس نوفل مطلب اور ہاشم انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالی نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا پھر علیہ السلام کی اولاد میں سے کینانا کو منتخب کیا اور کینانا کی نسل سے قریش کو چنا پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پلخ کی تقلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہذا میں اپنی ذات کے تہوار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے سے سے بھی سب سے بہتر ہوں بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی چنانچہ کبیر عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جاوہ سے بنو حنیفہ بن صاحب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکزے حجر میں سکونت پذیر ہو گئے بکر بن وائل کی بقیہ شاقوں نے یمامہ سے لے کر بہرین ساحل کازمہ قلیج سواد عراق عباللہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بودباش اختیار کی بنو تغلب جزیرت الفراتیہ میں قامت گزی ہوئے البتا ان کی بعد شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی بنو تمیم نے بادی بسرا کو اپنا وطن بنایا بنو سلیم نے مدینے کے قریب دیرے ڈالے. ان کا مسکن وادی سے شروع ہو کر قیبر اور مدینے کے مشرق سے گزرتا ہوا ہر بنو سلیم سے متصل دو پہاڑیوں تک منتح ہوتا تھا بنو شکیف نے کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکے کے مشرق میں وادی اوتاز کے گرد و و ڈالے ان کا مسکن مکہ و بسرہ شہرہ پر واقع تھا بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں قیمہ زن ہوئے ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو تئی کا ایک خاندان بہنز آباد تھا بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان پانچ دن کی مسافت تھی بنو زبیان تیمہ کے قریب اوران کے اطراف میں آباد ہوئے تیہامہ میں بنو کنانا کے خاندان رہ تھے ان میں سے قریشی خاندانوں کی بدوباش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی یہ لوگ پرا گندا تھے ان کی کوئی شیراز بندی نہ تھی تا کہ بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے پہراور کیا علی محمد والا آل وسابی وسلی اللہ سلے اللہ پیشکش رہی اللہ